نورة الشمس مكية بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والوحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها الحما پو سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلا اور دن کی جب اسے چمکا دے اور رات کی جب اسے چھپا لے اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے آگاہ اس کو بداری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو ایک نہایتا کی پیغمبر تو نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے پرہیز کرو مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنے کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں سورت اللیل مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا یوشا اذا تجلا وما قرق رات کی کسم جب دن کو چھپوا لے اور دن کی قسم جب چم کو اٹھے اور اس دانتی سے نا اور مادہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے واما من بخل وكذب تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا اسے سختی میں پہنچائیں گے اور جب وہ دونوں کے گڑے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا <تصفح> وہی داخل ہوگا جو بڑا بد ہے جس ہی so نے جھٹلایا اور منہ پھیرا وما من إلا اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے بلکہ اپنے خدا بند اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور وہ ان قریب خوش ہو جائے گا سورتہ مکیہ بسم اللہ آفتاب کی روشنی کی کسم اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پروردگار نے تم تم تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے اور تمہیں پروردگار القریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے ووجدك ظالا ووجدك فاغلا فلا تقهر فلا ربك بنا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی بے شک دی اور رستے سے نا دیکھا تو سیدھا راستہ دیکھا اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا الانشراح بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح الدی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا بےشک کھول دیا اور تم پر سے گوشت بھی اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی اور تمہارا ذکر بلند کیا ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین وہ پوری تین وهذا البلد الأمين خلقنا الإنسان في أحسن تقوين ثم رددناه الفلسافين إلا الذين آمنوا وعبلوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين انجیر کی کس کی اور نیک کر کر عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا ادر ہے تو اے آدمزاد پھر تو جدا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے سورت العالم مکیہ <تصفيق> بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم اللذی خلق خلق الانسان من محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کا نام لے کر پڑھو اس نے انسان کو خون کی چھٹکی سے بنایا پڑھو اور تمہارا پردہ دگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا شروع سورت سے یہاں تک پانچ آیات پہلی وہی میں نازمی ہوئی جو غار ہرا میں ہوئی تھی مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ اپنے اپنے غریب دیکھتا ہے کچھ شک نہیں کہانا ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے یعنی ایک بندے کو جب وہ پڑھنے لگتا ہے بنا دیکھو تو اگر یہ راہ رات پر ہو یا پرہ کیا کرے تو منع کرنا کیسا اور دیکھ تو اگر اس نے دینی حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ مو موڑ تو کیا ہوا کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے, جہاں سجدہ ہے دیکھو اگر وہ نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے یعنی اس جھوٹے خداکار کی پیشانی کے بال تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے ہم بھی اپنے مقرر کو بلائیں گے جب وہ اس کا کہا نہ ماننا اور خدا کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا صورت القدر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَنزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَجْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ من ألف شهر فرزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام نهي حتى مصنع الفجر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینے سے بنتا ہے اس میں روح رامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے صورت البیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين أساطيهم البينا رسول من الله يتلو صفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينا جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک <تصفح> وہ بات رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اور آگ پڑھتے ہیں جن میں مستحکم آئےتیں لکھی ہوئی ہیں اور اہل کتاب جو متفر کو مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں <تصفح> من الكتاب في نار فيها. هم شغل اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کرے اور یکسو ہو کریں اور جباب دیں اور یہی سچا دین ہے جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرق وہ دو دو دو آج میں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں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 سرا اس کے لیے ہے جو اپنے سے ڈرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زلزلت الارض و الارض و اذن تحدث حدار بِأَنَّ نب اوہار سرتییا کوئی یا ول سرتی شعی جب زمین دچان سے ہلا دی جائے گی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 بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات زرحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لتنود وإنه على ذلك لشهيد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 اوجب قط بات اسمه ذا سوره القارعه مكيه بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه ما ادراك من القارعه يوم ينفخ النافخ فواس المصبوح وتكون الجبال كالعهد المنفوش والی کیا ہے اور تم کیا جانو کہ کھڑکھا وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگ اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھمکی ہوئی رنگ برنگ کی اون سک موازی روحی روپت موازی روح ما جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا مرجع ہابیا ہے اور تم کیا سمجھے کہ ہابیا کیا چیز ہے وہ دہتی ہوئی آگ ہے سورت و مکیہ بسم الله الرحمن الرحيم أرهعكم التكاثر حتى زغتم المقواب كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتربن الجحيل ثم لتربنها عين اليقين ثم بہت سی طلب نے واصل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی دیکھو تمہیں عانقریب معلوم ہو جائے گا پھر دیکھو تمہیں عان قریب معلوم ہو جائے گا دیکھو اگر تم جانتے یعنی علمت یقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے تم ضرور دوزف کو دیکھو گے پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ ایرون یقین آ جائے گا پھر اس روز تم سے شکریہ نعمت کے بارے میں پرش ہوگی سورج رکی کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائق کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تعبیر کرتے رہے سورة لا وما من نار انها عمد <تصفيق> ہر تانا میز اشارتیں کرنے والے چگل خور کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن ہے وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا ہرگز نہیں وہ ضرور ختمہ میں ڈالا جائے گا اور تم کیا سمجھیں کہ ختمہ کیا ہے وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جا لکھتے گی اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں سورت الفیل مکی الرحیم نہیں دیکھا کہ تمہارے پروگرام نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ان کا داؤں غلط نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ جانور بھیجے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا گھس وضاحت الحمت کئی سفاروں کا بھی اشخاغ کی ورنر قبرہ متاثر عیسائی تھا اس نے صنع میں ایک نیا کعبہ تیار کیا اور لوگوں کو کہا کہ مکے نہ جاؤ یہاں حج کر لیا کرو کسی نے اس جالی کعبے میں پیشاب کر دیا اس نے ہاتھیوں کی فوج دے کر مکہ شریف پر چڑھائی کی جب لشکر بادل محصر میں پہنچا تو پرندوں کے جھنڈ سروں کے اوپر چھا گئے اور انہوں نے کنکنیاں پھینکیں خدا کی قدر سے تباہ ہو گئی یہ واقعہ اسی سال کا ہے جس میں آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قریش کے مانوس کرنے کے سبب یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا. بنا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھکلاتا ہے یہ وہی بدبخش ہے جو یتیم کو دھتے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافر رہتے ہیں عزیز عزیز اور برتنے کی چیزیں آریتن نہیں دیتے ہم نے تمام عطا فرمائی ہے تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا وضاحت ان کو ایک بہت بڑا حوض ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور لذیذ ہوگا آ صلی اللہ کی ہمت کو اس سے قیامت کے دن پانی پلائیں گے جس نے ایک گھوپ پی لیا اس کی پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین لڑکے بچپن میں ہی فوت ہو گئے کاخر نے تانا دیا کہ یہ لاول ہے اس کے بعد اس کا کوئی نام بھی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا دشمن ہی مقتم و نسل ہے تیرا نام ہے الکافرون مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو جنوں جن کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر النشر مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم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 اور ابو لہب کے ہاتھ چوٹے اور وہ ہلاک ہو نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھائے پروسائرتی ہے اس کے گلے میں مون کی رسی ہوگی تب ابی لبو احب کا نام عبد حضور کا جدق تھا وہ آپ کا سخت دشمن تھا اور اس کی بیوی بی جمیل آپ کے رات میں کانٹے ڈالتی تھی خدا نے دونوں کو تباہ کر دیا اللہ اللہ کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے وہ معبود برحق بے نیاز ہے نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہم سر نہیں وضاحت حد اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا بڑا جانب تفریح پیش کیا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے اور جس نے اس سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے صورت الفرق مدانی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 ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور شبِ تاریخ کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے اور پڑ پڑ کر ٹھونکنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے سورت الناس مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس کہوں کہ میں لوگوں کی پرمندگار کی پناہ مانگتا ہوں یعنی لوگوں کی حقیقی بات چاہتی لوگوں کے معبود عبر حق کی شیطان بسوسا انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے ہاں وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے اللہم صلی علی محمد نبی الامی و وذريته وأهل بيته كما سليت على آل إبراهيم إنك حبيب مجيد اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة الله اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني وعلمني وعلمني وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين لرحمتك يا أرحم الراحمين